جی ہمارا یہ سبق تحصیر المنطق کے حوالے سے ہے منطق اور فلسفہ ایک مستقل مضمون ہے ہمارے درس نظامی کے مضامین میں سے اس کی سب سے پہلی کتاب یا اس کا سب سے پہلا کتابچہ کہہ لیجیے وہ تحصیر المنطق ہے اور حضرت مولانا محمد عبداللہ گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے اس رسالے کو لکھا ہے اس سے قبل منطق کا جو علم تھا یہ عمومی طور پر فارسی زبان اور عربی زبان میں تھا فن منطق کی بہت ساری کتابیں بہت معروف مشہور کتابیں فارسی زبان میں ہیں اور عربی زبان میں بھی ہیں چنانچہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اردو زبان میں مبتدی یعنی ابتدا کرنے والے طالب علموں کے لیے ایک کتاب یا ایک رسالہ کتابچہ شائع کر دیا جائے تاکہ ان کے آسانی ان کو ان کو آسانی ہو اور محسوسات جو ہیں وہ با آسانی سمجھ میں آ سکیں کیونکہ اس کا تعلق محسوسات کے ساتھ ہوتا ہے جو چیز انسان محسوس کرتا ہے جو شکلیں دماغ میں آتی ہیں جو تصورات انسان کے دماغ میں آتے ہیں اس فلسفے کا تعلق ان سب چیزوں سے ہے تو اس مقصد کے لیے اس کو اردو زبان میں حضرت مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کیا تو آج ہم اس کا پہلا سبق پڑھیں گے اور اس سبق کے پڑھنے سے پہلے کچھ تمہید کے طور پر ایک دو چیزیں عرض کر دیتا ہوں رسالہ تو بہت بڑا نہیں ہے انشاءاللہ یہ تو ختم ہو جائے گا اور وفاق کا امتحان بھی میرے خیال سے آپ لوگوں نے دینا ہوگا تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتلاتا جاؤں گا کہ کہاں کہاں وفاق کے سوال کس طریقے سے آتے ہیں اس اعتبار سے اس کی تیاری کر لی جائے لیکن اصل مقصد تو وفاق کا امتحان دینا یا اس کی تیاری مقصود نہیں بلکہ اصل تو علم مقصود ہے اور اس علم سے آگے کیا مقصود ہے کیونکہ اصل تو قرآن اور حدیث کا علم مقصود ہے اب یہ علوم جو ہیں صرف ہو نحب ہو منطق ہو بلاغت ہو یہ سارے علوم اصل اصل علوم تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں جیسے زمین آدمی کھودنا چاہے تو نہیں کھود سکتا اپنے ہاتھوں سے کھودے گا تو تھک کے ہار جائے گا بیٹھ جائے گا لیکن اگر اس کے پاس جو ہے وہ آلات ہوں گے تو وہ جو ہے وہ زمین کھود نکالے گا ہر چیز کے کرنے کے اسباب ہی ہیں تو ایسے ہی قرآن پاک حدیث سے نبویہ میں غوطہ زن ہونے کے لیے ان کے اسرار اور رموز کو جاننے کے لیے عربی لغت عربی ادب اور علم سرف اور علم ناحب ان کا جاننا بڑا ضروری ہے منطق کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بہت سارے بزرگوں نے اسلاف نے جو کتب تحریر فرمائی ہیں فقہ کی ہو خاص طور پر فقہ کی کتب میں اور بھی اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر منطقی عبارتوں کا استعمال بہت کیا ہے منطقی دلیلوں کا استعمال بہت کیا ہے چنانچہ اگر منطق آتی ہوگی تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ تھوڑا ذہن جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ تمام کتابیں ان کتابوں تک رسائی ہو جائے گی ان کتابوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا جن کتابوں میں منطق کی اصطلاحات بکثرت استعمال کی گئی ہیں اور پھر خاص کر ایک زمانے میں تو منطق کا اتنا رواج ہو گیا اس قدر رواج ہوا کہ جو شخص بھی منطق کی زبان میں گفتگو کرتا اس کی گفتگو کو فوراً مان لیا جاتا اور اس کو کہا جاتا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور جو شخص جو ہے وہ منطق کی زبان استعمال نہ کرتا اور فلسفے کی زبان استعمال نہ کرتا تو اس کی دلیل کو کمزور دلیل سمجھا جاتا جی میں بھی بتاتا ہوں منطق کے لفظی من چنانچہ ضرورت محسوس ہوئی اس بات کی کہ دین کی دعوت اور دین کی اشاعت کے لیے منطق کو بطور ذریعہ سبب اور وسیلہ استعمال کیا جائے ورنا اسی منطق کے ذریعے ہی سے اور اسی فلسفے کی بنیاد پر لوگ خدا کا انکار کرنے لگے تھے اہل فلسفہ جو کہ یونان،, یونان سے اس کا زیادہ تعلق رہا ہے تو اس میں بڑے بڑے جو فلسفی تھے انہوں نے اپنے لفظی ہیر پھیر اور ان کی اس کی بنیاد پر جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زمین و آسمان کا کوئی مالک نہیں ہے جیسا کہ آج کل کے بھی ایتھسٹ کہتے ہیں چنانچہ اہل اسلام اور اہل علم لوگوں نے پھر منطق کی زبان ہی میں ان کو جواب دیے اور جتنے بھی اشکالات اور اعتراضات تھے جی جتنے بھی اعتراضات تھے اشکالات تھے ان کو منطقی انداز ہی میں جواب دیا جس سے پھر بہت بڑا مجمع اور بہت اکمت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس طرف آ, متوجہ بھی ہوا منطق آپ لوگوں نے ابھی ویسے آ, صرف زیادہ نہیں پڑھی ہوگی آ, منطق اسم فائل کا سیزا ہے اور اصل میں جو اس کے حروف اصلی ہیں یہ نون پ اور خوف ہیں نتاقا یون تقوف زارا بھائی ازریبو سے بھی ہے اور ایک ادب اور بھی ہوگا اس کا نتخ اصل میں بولنے کو استعداد بولنے کی استعداد کو گفتگو کو کہتے ہیں تو اس سے یہ علم جو ہے وہ تخلیق ہوا اور اس کا نام منطق رکھا گیا دلیل چونکہ گفتگو جو ہے وہ معتبر وہ ہوتی ہے جو دلیل کے ساتھ ہو تو اس معنی میں بھی اس کا استعمال ہوا دلیل والی گفتگو تو اس اعتبار سے اس کا اس علم کا نام منطق پڑ گیا کہ اصل میں اس کو جو, جو قادر الکلام ہو جس کو بولنے پر دلیل کے ساتھ جو ہے وہ بولنے پر مہارت ہو دسترس ہو تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ منطقی ہے یعنی دلیل سے گفتگو کرنا جانتا ہے تو اصل اس کا لفظ جو ہے یہ اس کا مادہ جو ہے وہ نون قو اور پا نفق سے ہے جی آگے چلنے سے پہلے سبق شروع کرنے سے پہلے میں ایک تنہیری بات ارض کر دوں کہ آہ آہ ہمارا یہ مضمون جو ہے یہ اس کا براہ راست تعلق تو یقینا نہیں ہے قرآن اور حدیث سے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہیں، وسیلے ہیں ذرائع ہیں اور اسباب ہیں ان علوم تک پہنچنے کے لیے اور ان علوم پر لکھی گئی کتب تک دسترس اور رسائی کے لیے تو لہذا ان کی بھی اہمیت جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑھ جاتی ہے جب نیت یہ ہو کہ اس ان علوم کے ذریعے سے جو ہے وہ قرآن اور حدیث اور فقہ اور جو ہے وہ اصول فقہ اصول حدیث ان علوم تک رسائی حاصل کرنا ہے نیت یہ ہو تو پھر جو اسباب کے درجے میں علوم ہوتے ہیں ان کی قدر و منزلت بھی اللہ کے ہاں بہت بڑھ جا کرتی ہے ایک, اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے بہت بڑے عالم بھی تھے بعض اوقات وہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات شیخ الحدیث مدرسے میں جو حدیث پڑھا رہا ہے اس کی ضرورت یا, یا اس کی اللہ کے ہاں قبولیت جو ہے اس سے اس سے بڑھ کر اس صرف پڑھانے والے استاذ کی ہو جاتی ہے حالانکہ وہ حدیث پڑھا رہا ہے اور یہ ایک الفاظ کا علم دے رہا ہے جس میں صرف اور نحو ہے اس کی جو ہے وہ اہمیت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بڑھ جاتی ہے اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو خیر اخلاص پہلی چیز تو اخلاص ہے کہ اس کا تو پیمانہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کا اخلاص کس قدر ہے چاہے وہ جو ہے وہ نوران قاعدہ پڑھانے والا ہو اگر وہ اخلاص کا کوہ گرا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس اخلاص کی بنیاد پر جو ہے وہ سب سے اونچا مقام عطا فرما اور دوسری وجہ جو فرمائی انہوں نے وہ ضرورت تھی فرمایا کہ بعض اوقات ضرورت معاشرے کے اندر اس استاذ کی اس علم کے ناپید ہونے کی وجہ سے یا اس کی طرف التفاط نہ کرنے کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے چنانچہ آ... اب سرف اور نحب کا علم ایسا ہے کہ اگر وہ وہ حاصل نہ کیا جائے تو اہل آجم تو دور کی بات اہل عرب بھی جو ہے وہ قرآن اور حدیث تک صحیح رسائی حاصل نہیں کر سکتے خواہ و عرب بھی ہیں علم اپنے ساتھ ایک آ... پورے ضوابط اور قواعد لے کے آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اہل زبان ہیں اردو ہماری زبان ہے لیکن اگر آپ اردو گرامر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم بہت ساری چیزیں غلط سمجھتے ہیں بولتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس لیے اہل زبان ہونا اچھی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ قواعد اور ضوابط کو جاننا اس لیے کہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ اپنی زن فہم اور اپنے آ... معاشرے کے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط کی بنیاد پر نہیں سمجھا جا سکتا اس کو تو اس کو تو اسی پیمانے اور اسی بنیاد پر جانچا جائے گا اور سمجھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے ہم قبول ہے گفتگو آگے کو نکل گئی مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اس کو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ چیز رہے کہ اس کو پڑھنے کا بھی ایسا ہی سواب ہے جیسا کہ دیگر لوگوں کو پڑھنے کا ہے اس سے جو ہے وہ آپ کے اندر جذبہ جو ہے وہ برقرار رہے گا دوسری اور آخری چیز جو تمید کے طور پر عرض کرنی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے جو ہے وہ دین کی تھوڑی سی خدمت کے لیے قبول کیا ہے اس کو اپنی توفیق اپنی استعداد نہ سمجھا جائے یہ خالص اللہ ہی کی توفیق ہے انسان کے اندر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا بھی جو کی جو توفیق ہے یا استعداد ہے وہ اللہ ہی عطا فرماتے ہیں انسان کے بس میں ہے ہی نہیں انسان اپنے منہ سے لفظ اللہ نکالتا ہے یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے نکال سکتا ہے ذاتی اس کا کمال کچھ نہیں ہے تو اس, لیے اس دین کے علوم کو حاصل کرنے کی جب ہم نے نیت کر لی ہے اور آ گئے ہیں تو ہم صبح اور شام اس چیز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اس بات میں کہ اللہ تو نے ہی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی ہے ورنہ میرے اندر تو ایسی کوئی خوبی اور کوئی کمال نہیں تھا اب جب تو نے مجھے یہ توفیق عطا فرمای دی ہے تو اے اللہ ایسی توفیق نصیب فرما اور ایسے اسباب اور حالات میسر فرما اور ایسی سمجھ اور استعداد نصیب فرما اور پھر اس سب کے بعد اصل چیز جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اور وہ عمل ہے اور آگے دوسروں تک پہنچانا ہے یہ سب چیزیں کمال کے درجے میں نصیب فرما دی تو اس کی دعا جو ہے وہ مانگی جائے اپنے لیے بھی مانگی جائے اور اساتذہ کے لیے بھی مانگی جائے کہتے ہیں کہ جو دعا انسان دوسرے کے لیے دوسرے کی نسبت سے کرتا ہے کسی کو کوئی چیز چاہیے ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے فلاں مسلمان بھائی بہن کو بھی عطا کر دے تو اس کی دعا جو ہے یہ قبولیت کے اور قریب ہو جاتی ہے اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس نے دعا مانگی اپنے لیے تو مانگتا ہی تھا اس نے میری میرے اور بندوں کے لیے بھی خیر خواہی کی نیت سے دعا مانگی ہے اللہ فرماتے ہیں دوسرے کے حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو اس کے حق میں میں دعا قبول کر دیتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک کرم اور احسان ہے کہ دوسرے کی خیر خواہی انسان جب سوچتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے حق میں دعا قبول فرما دیتے ہیں تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کرتے رہیں اور طالب علم کی دعا جو ہے وہ ویسے بھی اللہ جلدی جی اب آواز آ رہی ہے جی الحمدللہ جی تو میں آس کر رہا تھا کہ طالب علم کی جو ہے وہ خطا معاف ہے اس کی لفظشیں معاف ہیں کیونکہ وہ طالب علم ہے سیکھ رہا ہے تو اسی لیے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب جو ایک بہت بڑے ہمارے اقابر میں سے گزرے ہیں انہوں نے اپنے دستاویزات میں مستقل جہاں پیشہ یا مشغلہ لکھا ہوتا ہے اس خانے میں طالب علم لکھا ہوا تھا حالانکہ لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم ہی کہتے تھے اور وجہ یہ بیان فرماتے تھے کہ طالب علم کی غلطیاں جو ہیں وہ معاف ہوتی ہیں تو اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے گی جو کہ این ممکن ہے ہم انسان ہیں تو اللہ درگزر فرما دیں گے کہ یہ تو اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے بھائی یہ تو سیکھنے والا ہے بلکہ وہ اس سے بھی بڑھ کر ایک لفظ فرماتے تھے سیکھ تڑ ایک ہوتا ہے سیکھنے والا ایک ہوتا ہے سیکھ تڑ جو بالکل ہی ابتدا میں سیکھنے والا ہو جس کو کچھ بھی پتہ نہ ہو تو فرما دیتے ہم تو وہ ہیں تو جب تک انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو سیکھنے والا ہوں اس وقت تک اللہ اس کی خطاب ماں فرماتے رہے اللہ طالب علم ہے آپ کی دعا بھی قبول ہے تو اپنے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے دعا فرما دیجئے گا کرتے رہیے گا کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ علم نافے نصیب فرما اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما جو تجھے پسند ہو ہم ویسے بن جائیں جامع دعا ہے آپ علیہ السلام نے یہ دعا بہت مانگی ہے جی تو اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف تو سبق میں آپ سے جو میں نے ایک چیز کہنی ہے وہ تو یہ کہ سب سے پہلا سوال جو وفاق میں امکانی طور پر آ سکتا ہے وہ یہ کہ مصنف کے احوال تحریر فرمائیں تحصیر المنطق جو کتاب ہے اس کے مصنف کے جو احوال ہیں وہ تحریر فرمائیں تو ان کے مصنف جو ہیں وہ مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علی نے لکھا ہوا ہے ان کے اگر آپ کے پاس احوال مل جائیں یعنی احوال سے مراد سوانح عمری ان کے مختصر حالات زندگی کب وہ جو ہے وہ پیدا ہوئے اور ابتدائی علوم کہاں سے حاصل کیے اور فراغت کہاں سے ہوئی احادیث کے اساتذہ کون تھے اور جو ہے وہ کہاں پڑھایا کیا کیا اور کون سی کتابیں تصنیف کی علمی خدمات کیا تھیں تو اس طرح کی مختصر احوال ہوتے ہیں اگر وہ آپ کو مل جائیں فبحہ نہ ملیں تو مجھے بتائیے گا تو وہ میں آپ کو اختصار کے ساتھ ایک دو صفحوں میں کہہ دوں گا آپ لیجئے گا بعض اوقات یہ ایک سوال بھی آ جایا کرتا ہے دوسری چیز یہ کہ ابھی تو میں خیر امید ہے آپ لوگوں نے مطالعہ بھی کیا ہوگا اور میں بھی پڑھا دوں گا لیکن جب بھی سبق کے لیے تشریف لائیں ایک ہمیشہ اپنی یہ عادت بنا لیں کہ مطالعہ ضرور کر کے تشریف لائیں مطالعے سے جو ہے وہ ذہن کھلتا ہے اور فہم اور ادراک جو ہے وہ بڑھتا ہے جس چیز کا پہلے مطالعہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ جلدی سمجھ میں آتی ہے اس سے متعلق اشکالات وقت میں اور پیدا ہوتے ہیں سمجھنے میں جو ہے وہ دشواری نہیں ہوتی اور بات کی گہرائی تک آدمی پہنچتا ہے اگر مطالعے کے ساتھ جو ہے وہ سبق پڑھا جائے تو خیر یہ تو اردو زبان میں ہے اس میں تو آپ کو مطالعہ کرنے میں مشکل بھی نہیں آئے گی عربی بارات ہوتی تو وہ مشکل خیر وہ بھی نہیں ہے لیکن چونکہ ہم اہل عرب نہیں ہیں تو وقت لگتا سبق اول بسم اللہ رحمان الرحیم بلخی وبی کا نسطین یا فتح علم کی تعریف اور اس کی قسمیں سب سے پہلے علم کے عنوان سے تعریف آ رہی ہے میں پڑھ رہا ہوں آپ سنیے گا کسی شے کی صورت کا تمہارے ذہن میں آنا جیسے زید کسی نے بولا اور تمہارے ذہن میں اس کی صورت آئی یہ زید کا علم ہے میں اس لائن کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اور سے سنیے گا اور اس کو سمجھنے اس کا ایک مفہوم اپنے ذہن میں رکھیے گا پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں علم کی تعریف صاحبِ کتاب نے لکھی ہے اور وہ یہ کسی شیع کی صورت کا تمہارے ذہن میں آنا جیسے زید کسی نے بولا اور تمہارے اس کی صورت آئی یہ زید کا علم ہے یہ اس کے اوپر ایک ہاشیہ لکھا ہوا ہے آپ کو ہاشیے سے بھی بناسبت اب تک ہوگئی ہوگی کہ صفحے کے درمیان میں جو لکیر لگا کر نیچے جو چھوٹے حروف کے ساتھ جو تحریر ہے وہ ساری ہاشیہ کہلاتی ہے تو یہ ہم ہاشیہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے علم کے اوپر ہاشیہ نمبر ایک لکھا ہوا ہے تو آ جائیے نیچے ہاشیہ نمبر ایک میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں جیسے آئینے کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اس میں اس چیز کی صورت نقش ہو جاتی ہے اسی طرح ہمارے ذہن میں بھی ہر چیز کی ایک صورت نقش ہو جاتی ہے مگر آئینے میں تو دکھائی دینے والی چیزوں ہی کی صورت آتی ہے اور ذہن میں دکھائی دینے والی, والی سونگھی جانے والی اور سمجھی جانے والی چیزوں اور باتوں کی صورت اور کیفیت بھی آ جاتی ہے یہی ہر چیز کا علم ہے آسان ہے میرے سے کوئی اس میں سمجھنے والی چیز نہیں ہے دیکھو ہم ہر ایک شخص کو دیکھ کر اس کی آواز سن کر یہ کہتے ہیں کہ زید نہیں ہے ہم ایک شخص کو ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں اس کی آواز سنتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ زید نہیں ہے اس واسطے کے زید کے دیکھنے اور اس کی آواز سننے سے ہمارے ذہن میں جو صورت اور کیفیت آئی ہوئی تھی وہ ایسی نہیں ہے وہ ایسی نہیں یعنی ہم نے پہلے زید کو سنا ہوا تھا اس کی صورت کو بھی دیکھا تو ہمارے ذہن میں جو ایک صورت آ گئی ہمارے وہ, وہ زید کا علم اب جب کسی اور کو دیکھا سنا تو فوراً اس علم نے بتایا کہ نہیں یہ زیاد نہیں ہے. بس یہی بات ہے <coughs> کر, سونگ کر چھو کر ہم کہتے ہیں کہ یہ سیب نہیں اس لیے کہ سیب کے دیکھنے, چکنے, سونے اور چھونے سے جو صورت اور کیفیت ذہن میں آئی ہوئی کہہ لیں آئی ہوئی تھی. نہیں بلکہ آئی ہوئی ہے وہ ایسی نہیں جہاں آپ نے چونکہ ناشپاتی کو سونگا ہوا تھا چکھا ہوا تھا دیکھا ہوا تھا تو اب آپ کے ذہن میں ناشپاتی کا ایک علم آ گیا اب جب سیب کو دیکھا تو وہ, وہ علم سے مطابقت نہیں رکھتا تھا جو آپ کے ذہن میں ناشپاتی کے بارے میں آ چکا تھا تو یہ ایک صورت جب کسی چیز کی ذہن میں نقش ہو جائے کیفیت نقش ہو جائے ضرور ضروری نہیں کہ وہ پوری صورت ہی ہو دیکھ کر ہی آپ کسی چیز کو جانیں کسی کو آپ محسوسات کے ذریعے سے جان سکتے ہیں چھو کر سوچ کر کسی بھی چیز کو جب آپ اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیں گے ایک اس کو سمجھ لیں گے اس کی ایک تعریف کر لیں گے اپنے ذہن میں تو یہ جو ہے وہ اس چیز کا علم آپ کو آ گیا جی تو دوبارہ میں کہتا ہوں علم کی تعریف جو صاحب کتاب نے لکھی ہے کسی شے کی صورت کا تمہارے ذہن میں آ جانا جیسے چلیے آگے چلتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک تصور نمبر دو تصدیق پہلے تصدیق کی تعریف کر رہے ہیں تصدیق علم اس بات کا ہے کہ فلاں شے ہے جیسا کہ تم کو اس بات کا علم ہو کہ زید عمر کا باپ ہے آپ رہے ہوں گے یہاں پر ہاشیے میں فلاں کے اوپر ایک چھوٹا سا ہاشیہ دیا ہوا ہے تو یہ ہاشی میں تشریف لائیے اس پر فلاں کی جگہ پر لکھا ہوا ہے یعنی فلاں شہ ہے اور ہاشی میں لکھا ہوا ہے یا فلاں شہ نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تصدیق اس بات کا علم ہے کہ فلاشا ہے یا فلاشا نہیں ہے کسی بھی ان دونوں میں سے کسی مثبت یا کسی منفی کسی کے ہونے کا علم یا کسی کے نہ ہونے کا علم اگر آپ کو ہو جاتا ہے تو یہ تصدیق ہے جیسا کہ تم کو اس بات کا علم ہو کہ زید عمر کا باپ ہے یا کہہ کہ زید عمر کا باپ نہیں ہے یہ تصدیق ہے اچھا اب تصور کی تعریف میں آئیے تصور کہتے ہیں وہ علم ہے جس میں اس قسم کا نہ ہو جیسے صرف زید کا علم یا مثلاً زید کا غلام اچھا اب اس کی میں تھوڑی سی اور وضاحت کرتا ہوں لیکن وضاحت کرنے سے پہلے مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے نحو کے اندر جملہ خبریہ اسمیہ خبریہ اور فیلیا خبریہ اور جملہ انشائیہ یہ پڑھیں یہ دونوں جملے کی اقسام جی پڑھ لی ہیں آپ نے ٹھیک ہے جی ٹھیک اچھا اب آپ, اب آپ کے سمجھنے میں اور بھی آسانی ہو جائے گی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جملہ فیلیا ہو یا جملہ اسمیہ ہو لیکن اگر وہ جملہ خبریہ ہے چاہے وہ خبریہ اسمیا ہو کر ہو چاہے وہ خبریہ فعلیہ ہو کر ہو اگر وہ جملہ خبریہ ہے یعنی کی خبر دے رہا ہے پورے جملے کے ساتھ اکیلا اکیلا اکیل ایک لفظ نہیں کوئی مضاف مزافل ہی نہیں میں جملے کی بات کر رہا ہوں مزاف مزاف جملہ نہیں ہوتا صفت موصوف جملہ نہیں ہوتا کوئی کہے اچھی گاڑی خوبصورت کرتا یہ جملہ نہیں ہے کوئی کہے زید کا گھوڑا یہ مذاق مضافی ہی ہیں کتاب زید کی کتاب یہ مذاک مزافی ہی نہیں ہیں یہ جملہ نہیں ہے چنانچہ جملہ جب بھی ہوگا اگر وہ خبریہ اگر وہ اسمیہ یا فیلیا کے اندر اندر ہے تو اس کو آپ سمجھ لیں اسی کا نام منطق کے اندر تصدیق ہے آسان کر دیا منطق میں تصدیق جملہ عربی والے یعنی نحب والے جملہ فعلیہ خبریہ یا جملہ اسمیہ خبریہ کو کہتے ہیں بس اور اگر جملہ نہیں ہے مفردات ہیں زید آمر بکر اکیلا اکیلا ہے یا آٹھ دس لفظ ہیں لیکن ان کے درمیان نسبت کوئی نہیں ہے ان کے درمیان نسبت کوئی نہیں ہے مثلا ایک ہی لائن کے اندر لکھا ہوا ہے زید عمر، بکر کتاب قلم کرسی اب ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں لکھی ہوئی تو یہ بھی تصور ہے تصدیق نہیں ہے کیونکہ ان سے آپ کسی <تصور> چیز کا کرسی کہیں گے تو کرسی کی ایک حیت آپ کے ذہن میں ہے وہ آ جائے گی زید کہیں گے تو ہر کسی کے ذہن میں جو بھی زید کا تصور ہے جس نے جس زید کو دیکھا ہوا ہے وہ زید کا تصور آ جائے گا اگر کوئی کتاب کہے گا تو کتاب سے آپ ذہن میں کتاب کی صورت آئے گی لیکن آپ کو زید کتاب کرسی کے بارے میں یہ ہی نہیں ہوگا کہ کرسی رکھی ہوئی ہے کرسی ٹوٹی ہوئی ہے کرسی اچھی حالت میں ہے جب میں کہتا ہوں نا ہے یا نہیں ہے یہ جملہ خبریہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز ہے فلاں چیز نہیں ہے جب آخر میں ہے آ گیا اس نے مہر سخت کر دی کہ ہاں جی یہ جملہ مکمل ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی ہمارے اُستاذ صاحب سے وہ بڑی انہوں نے عمدہ مثال دی مجھے اپنے زمانہ طالب علم کی بات یاد آ گئی اتفاق سے میرا قدوری کا سال تھا تو فرمائے لگے کہ لاہور والے مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ دامت برکات ہوں فرمانے لگے کہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں فرق یہ ہے کہ جیسے کہ شدید گرمی ہو شدید گرمی ہو اور پیاس بھی بڑی زبردست لگی ہوئی ہو اور پسینے سے برا حال ہو اور اس شخص کو ٹھنڈا روح افزا پیش کیا جائے تو جس طرح اس کی طبیعت میں سکون اور اطمینان آ جاتا ہے جملہ خبریہ سن کر یا پڑھ کر بھی سننے والے پڑھنے والے کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ بات مکمل ہو گئی سمجھ میں آ گئی جب کہ جملہ انشائیہ اگر ہو پوری آئی کہ کہنا کیا چاہتا ہے بات کی تکمیل نہیں ہوئی وضاحت نہیں ہوئی بات مکمل نہیں ہوئی تو یہ فرق انہوں نے فرمایا جملہ خبریہ میں اور جملہ انشائیہ میں تو یہی یہی فرق جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تصور سے آپ کو پتہ تو چل جائے گا کہ ایک خاکہ آپ کا ذہن میں آ گیا زید کا خاکہ زید کے غلام کا خاکہ آ گیا لیکن اب وہ زندہ ہے مر گیا ہے بیٹھا ہے اچھا ہے برا ہے کھا رہا ہے بھاگ رہا ہے کیا کر رہا ہے کسی چیز کا تو علم کا آ, یعنی اس کا اس کا تصدیقی علم نہیں تصور علم ہو گیا تو بس یہ مختصراً میں نے آپ کو عرض کر دی اب آپ کو امید ہے کہ آگے اس میں کوئی اشکال نہیں ہوگا اب آپ حاشی نمبر تین پر آئیے اسی صفحے میں حاشی نمبر تین ہے ایک ہی چیز کا علم یعنی صورت ہو جیسے زید کی صورت یا دو تین چیزوں کا ہو اور ان میں نسبت نہ ہو جیسے زید عمل بکر خالد وغیرہ کی صورت الگ الگ یا نسبت بھی ہو مگر تامہ نہ ہو جیسے زید کا غلام اچھی ٹوپی اچھا یا نسبت تامہ اگر ہو یعنی جملہ اگر کہتے ہیں کہ جملہ بھی ہو تو جملہ خبریہ نہ ہو انشائیہ ہو جیسے لے خز ہے نا عربی میں خز یہ جملہ انشائیہ ہے اب اس سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا چیز دے رہا تھا کس کو کہہ رہا تھا کیا بات مکمل ہوئی کیا نہیں ہوئی ایک عجیب سے اشکال ذہن میں رہ جاتا کہ انشائیہ ہے لے یہ لے لے خز یا خبریہ ہو مگر شک ہو جیسے آیا ہوگا یہ سب تصور ہیں تو اب اس اس حاشی سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ جملہ خبریہ میں بھی اگر شک آ جائے اہل منطق کے نزدیک وہ بھی تصور بن جاتا ہے تصدیق نہیں رہتا آیا ہوگا بیٹھا ہوگا شاید والی بات آ گئی تو یہ تصدیقی علم نہیں ہے یہ تصوری علم ہے تو مفردات جتنے بھی ہیں وہ سب تصور اگر مفردات اکیلہ ہے تو بھی ایک بہت سارے مفردات ہیں تو بھی تصور ہے ان کے اندر اگر نسبت آ گئی ہے اور نسبت تعمہ نہیں ہے تو بھی تصور مثلا نسبت نسبت میں اضافت کی نسبت ہے یا صفت موصوف کی نسبت ہے یا تمیز کی نسبت ہے یا اور کوئی عربی صرف اور محب کے اعتبار سے لیکن وہ نسبت تعمہ نہیں ہے تو بھی وہ تصور اگر نسبت تامہ تو ہے لیکن وہ جملہ بن کر خبریہ نہیں ہے انشائیہ ہے تو بھی تصور پھر اگر خبریہ ہے تو خبریہ ہو کر اگر اس کے اندر شک ہے تو بھی تصور تصدیق نہیں کہلائے گا تو یہ علم کی ہم نے آج دو قسمیں پڑھ لیں تصور اور تصدیق جی اب آگے اگلا صفحہ دیکھئے اس میں امثلہ ذکر ہیں میں آ, بولوں گا اور آپ بتائیں گے کہ یہ تصور ہے یا تصدیق جی زید کا گھوڑا جی تصور یا تصدیق جی صحیح فرمایا سب نے زید کا گھوڑا یہ تصور ہے کیونکہ اس کے اندر جی اس کے اندر نسبت ہے اضافت کی تو فراسین اگر عربی میں پڑھے دن تو فراس مزاف مضاف مزافلیہ مضاف مضاف مضاف کی نسبت جو ہے یہ تامہ نہیں ہے نسبت تمام نہیں ہے جی عامر کی بیٹی جی سب نے صحیح کہا عمر کی بیٹی یہ بھی مزاطا ہے نسبت نہیں ہے تو یہ بھی تصور ہی ہے نمبر تین امر زید کا غلام جی سب کے جواب آ جائیں پھر میں بتاتا ہوں کوئی جلدی نہیں تسلی سے سوچیے ٹائم لیجیے اور پھر بتائیے جی امر زید کا غلام یہ تصور ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ نہیں ہے اگر یوں ہوتا امر زید کا غلام ہے یا امر زید کا غلام نہیں ہے بات مکمل تب ہونی تھی اب یہ بات مکمل نہیں ہے عمر زید کا غلام بھئی اب وہ ہے اس وقت میں ہے یا نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے تو آ, ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ ہے کے ساتھ جب جملہ ختم ہو وہ کسی آ, آ, مکمل جملے کا فائدہ دیتا ہے فلاں چیز ہے یا فلاں چیز نہیں ہے بس یہ چاہے وہ فی واقع میں ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اصل میں یہ چیز ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اصل میں یہ چیز نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں صرف غرض اس بات سے ہے کہ کیا یہ جملہ ہمیں پوری بات سمجھا رہا ہے بتا رہا ہے کمپلیٹ جملہ ہے مکمل ہمیں اس سے سمجھ میں آ گئی بات تو بس ہمارے نزدیک کی تصدیق ہے جی نمبر چار. بکر خالد کا بیٹا ہوگا جی ہاں یہ تصور ہے اس لیے کہ اس کے اندر وہ آ گئی. امکان آ کہ خالد کا بیٹا ہوگا نمبر پانچ سرد پانی جی ہاں یہ بھی تصور ہے اس لیے کہ یہ موصول صفت ہیں ٹھنڈا پانی معاف نمبر چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں جی ہاں یہ تصدیق ہے اور اس کی تصدیق میں کوئی شک بھی نہیں ہے الحمدللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں پورا جملہ ہے پورا خبریہ ہے مکمل بات کی وضاحت ہے جملہ مکمل ہو رہا ہے تو تصدیق تصدیق ہے جنت حق ہے جی ہاں یہ بھی تصدیق ہے کیونکہ بات مکمل ہو رہی ہے کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی جب بات مکمل ہو جائے تو وہ تصدیق کہلاتی ہے جنت حق ہے چنانچہ یہ تصدیق ہوگی نمبر آٹھ دوزخ کا عذاب جی یہ تصور ہے کیونکہ بات مکمل نہیں ہو رہی مذاق مزاف مضافری کی نسبت ہے آ, پڑھنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دوزخ کا عذاب ہے یا دوزخ کا عذاب نہیں ہے ان دونوں میں سے کیا چیز ہے عبارت سے بات مکمل سمجھ میں نہیں آ رہی آ, نمبر نو قبر کا عذاب حق ہے جی یہ تصدیق ہے کیونکہ اس میں بات مکمل ہو رہی ہے مکہ معذمہ جی ہاں یہ تصور ہے چونکہ یہ مفرد ہے صحیح کہا مفرد ہے مفرد لفظ ہے اور مرکب بھی کر لیں تو صفت موصوف کی نسبت ملے گی مکہ تن ایسا مکہ جو کہ بہت عظمت والا ہے تو یہ تو صفت موصوف ہے جملہ پورا نہیں بنتا چنانچہ یہاں تک تو آج ہم نے سبق پڑھا اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آیا آگے سے پھر ہم آ... آ... آ... آ... آ... اگلے ہفتے میں تصور اور تصدیق کی قسمیں پڑھیں گے تصور کی بھی قسمیں ہیں اور ایسے ہی تصدیق کی بھی قسمیں ہیں اور پھر انشاءاللہ شاء آگے نظر و فکر کی تعریف اور منطق وغیرہ یہ سب چیزیں آگے چلیں گے تو وقت بھی ختم ہو گیا آگے مطالعہ کر کے تشریف لائیے گا انشاءاللہ آگے پڑھیں گے بہت دلچسپ مضمون ہے اگر سمجھ میں آ جائے اور اگر نہ آئے تو پھر اس سے زیادہ مشکل سبق کوئی نہیں ہے لیکن یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے کوئی اتنی بڑی مشکل چیز نہیں ہے یہ بالکل آسان سا رسالا ہے کتاب چاہے اچھا دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو نا یاد ضرور رکھیے گا اس کا اس کا یہ یوں سمجھیے کہ یہ کتاب آپ کو زبانی ہپس ہوگی تو آپ آ آ امتحان دے سکتے ہیں اگر حفظ زبانی نہیں ہے کیونکہ اس کا ہر لفظ جو ہے یہ تعریف اس میں یعنی ڈیفینیشنز ہیں تعریفات ہیں اور تعریف ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر اس میں آپ اپنی مرضی سے کوئی ایک آدھ لفظ داخل کر دیں گے یا نکال دیں گے تو آپ اگرچہ سمجھ گئے ہیں لیکن لکھتے ہوئے ایک آدھ لفظ کے اضافے سے یا ایک آدھ لفظ کے نکلنے سے وہ وہ عبارت کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے اور ممتہم جو ہے وہ جب مارک کرتا ہے دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ طالب علم کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہوئی تو اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا ایک ہے ہمیں سمجھ میں آ جانا ایک ہے ہم نے اس سمجھی ہوئی بات کو کیا اسی طرح لکھا بھی ہے جس طرح لکھنا چاہیے تو تعریفات میں کبھی بھی اپنی جو ہے وہ اضافہ نہ کیجیے گا اگر کہیں کوئی تفصیل لکھنی ہو ایکسپلینیشنس دینی ہوں وہاں آپ لکھ سکتے ہیں لیکن جہاں تعریفات آئیں ڈیفینیشنز آئیں وہاں پر ہو بہ انہی الفاظ کے ساتھ ہی اگر تحریر کریں گے تو وہ اس کے نمبر ہوں گے اور بات بھی اسی وقت ہی سمجھنے صحیح طور سے آتی ہے تو یہ ساری تعریفات ہی ہیں آپ ساری کتاب کھول کے دیکھ تقریبا تقریباً ساری جگہ آپ کو تعریفات ملیں گی تو آپ کو یہ ساری زبانی یاد کرنی ہوگی ان شاء ہو جائیں گی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن یاد کرنے سے ہوں گی اگر اس کو ہفتے میں ایک سبق ہے ذرا ایزی لیں گے تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا آخر میں یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے جی انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی میرے لیے بھی دعا کیجئے گا میں آپ کے لیے کروں گا انشاءاللہ